اور کیوں نہ ہوا جب تم نے نہ تھا کہا ہوتا کہ ہمیں ناؤ پہنچتا کہ اس بات کہیں الاؤ پاکی ہے تجھے یہ بڑا بہتان ہے